ان نبا شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں اس بڑی خبر کے بارے میں جس میں وہ لوگ مختلف ہیں ہر کس نہیں ان قریب وہ جان لیں گے کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا اور پہاڑوں کو میخیں اور تم کو ہم نے بنایا جوڑے جوڑے اور نیند کو بنایا تمہاری تکان رفا کرنے کے لیے اور ہم نے رات کو پردہ بنایا اور ہم نے دن کو مواش کا وقت بنایا اور ہم نے تمہارے اوپر سات مضبوط آسمان بنائے اور ہم نے اس میں ایک چمکتا ہوا چراغ رکھ دیا اور ہم نے پانی بھرے بادلوں سے موسلا دھار پانی پر سایا تاکہ ہم اس کے ذریعے سے اگائیں غلہ اور سبزی اور کھنے باغ بے شک فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے جس دن سور پھونکا جائے گا پھر تم فوج در فوج آؤ گے اور آسمان کھول دیا جائے گا پھر اس میں دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے اور پہاڑ چلا دیے جائیں گے تو وہ ریت کی طرح ہو جائیں گے بے شک جہنم گھات میں ہے سرکشوں کا ٹھکانا اس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے اس میں نہ وہ کسی ٹھنڈک کو چکھیں گے اور نہ پینے کی چیز کو مگر گرم پانی اور پیپ بدلہ ان کے عمل کے موافق وہ حساب کا اندیشہ نہیں رکھتے تھے اور انہوں نے ہماری آیتوں کو بالکل جھٹلا دیا اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر شمار کر رکھا ہے پس چکھو کہ ہم تمہاری سزا ہی بڑھاتے جائیں گے بے شک ڈرنے والوں کے لیے کامیابی ہے باخ اور انگور اور نوخیز ہم سن لڑکیاں اور بھرے ہوئے جام وہاں وہ لغو اور جھوٹی بات نہ سنیں گے بدلہ تیرے رب کی طرف سے ہوگا ان کے عمل کے حساب سے رحمان کی طرف سے جو آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کا رب ہے کوئی قدرت نہیں رکھتا کہ اس سے بات کرے جس دن رو اور فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے کوئی نہ بولے گا مگر جس کو رحمان اجازت دے اور وہ ٹھیک بات کہے گا یہ دن برحق ہے پس جو چاہے اپنے رب کی طرف ٹھکانہ بنا لے ہم نے تم کو قریب آ جانے والے عذاب سے ڈرا دیا ہے جس دن آدمی اس کو دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے اور منکر کہے گا کاش میں مٹی ہوتا